کاکا دے انہیں جو آمان لائے اور اچھے کام کیے اپنی فضل سے بے شک وہ کافروں کو دوست نہ رکھتا